امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ جب زرار ابن ضمرتا زبائی حاکم شام کے پاس گئے اور ہاکم شام نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے متعلق ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس عمر کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بعض موقعوں پر حضرت علی کو دیکھا جب کہ رات اپنے دامن ظلمت کو پھیلا چکی تھی تو حضرت علی محراب عبادت میں استادا ریشی مبارک کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مارگزیدا کی طرح تڑپ رہے تھے اور غم رسیدہ کی طرح رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے دنیا اے دنیا دور ہو جا مجھ سے کیا میرے سامنے اپنے کو لاتی ہے یا میری دلدادہ دادا فریفتا بن کر آتی ہے تیرا وہ وقت نہ آئے کہ تو مجھے فریب دے سکے بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جا کسی اور کو جل دے مجھے تیری خواہش نہیں ہے میں تو تین بار تجھے طلاق دے چکا ہوں کہ جس کے بعد رجوع کرنے کی گنجائش نہیں تیری زندگی تھوڑی تیری اہمیت بہت ہی کم اور تیری آرزو زلیل و پست افسوس زاد راہ تھوڑا راستہ طویل سفر دور دراز اور منزل سخت ہے